اور تو سب سے بہتر حاکم ہے خدا نے فرمایا کہ نوہ وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے وہ تو ناشائستہ افعال ہے تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو نوہ نے کہا پروردگار میں تج سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں اور اگر تم مجھے نہیں بخشے گا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 تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو اور یہ بھی کہا کہ اے قوم یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں تین دن اور فائدے اٹھا لو یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا جب ہمارا حکم آ گیا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 جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یاقور کی خوشخبری دی اس نے کہا اے ہے میرے بچہ ہوگا میں تو بوڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بڑے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے انہوں نے کہا کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو اے اہل بیت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا